ان کو بولے بھائی فیملی کریں گے یہ دے دو اس کو یہ والدرون یہ پا رہا ہے حایت نمبر 130 130 130 تھرٹی 130. ون 130. نمکنی سوئ کش نان جلو از بلو ازم نان نحمدن و صلی اللہ رسول بعد فاعوذ فعض من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری رحیم ربرح امری و سرمر من لسانی یقہ قولی اللہ صلی اللہ سجن محمد ولسل محمد مبارک وسلم ولقد اخذنا اخذنہ اور یقیناََ ہم نے پھر پکڑ لیا اعلی فراؤنہ عال فرون کو بصینینہ قہط کے ساتھ و من ثمارات اور میووں کے نقصان کے ساتھ پھلوں کے نقصان کے ساتھ لال لحم کروں تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکے پچھلی آیات میں یہ درس چل رہا تھا کہ جس وقت یہ موصل و سلام اور فرون کا وہ مقابلہ ہوا جادوگروں کے ساتھ اور سارا تو پھر فرون نے دم کیا دی اور جادوگر سارے پھر ایمان لے آئے اور پھر اس کے بعد جو بَ اسرائیل کو علیہ السلام نے کہا کہ اب آپ فرون کے ظلموں کے اوپر جو ہے مزید صبر کریں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی راستہ نکال کے دے گا اور آپ کو زمین میں خلیفہ بھی بنائے گا اور وارث بھی بنائے گا پھر اللہ تعالیٰ نے فرون چونکہ وہ ظلم کر رہے تھے اور انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب مزید ان سے بگار بھی لینا ہے بنی اسرائیل سے اور ساتھ ساتھ ان کے بچوں کو قتل کرنا پھر شروع کر دیا حالات ایسے ہو گئے کہ پھر ان کے بچوں کو قتل کرتے تو جو فرون کی قوم والے لوگ تھے انہوں نے کہا اگر آپ سارے بچوں کو قتل کریں گے تو پھر یہ کیسے بات بنی گئی ان سے تو ہم کام لیتے ہیں اور یہ ہماری خدمت کرتے ہیں تو پھر پھر نے کہا کہ چلو ایک سال زبا کرو بچوں کو ایک سال کرو جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو مارو اور ایک سال ان کو چھوڑ دیا کرو تو پہلے بھی یہ قانون انہوں نے بنایا ہوا تھا اور جس وقت پھر ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے تھے وہ اس سال پیدا ہوئے تھے کہ جس سال میں وہ نہیں مارتے تھے اور مص علام کو اللہ نے اس سال پیدا کیا اس کی پیدائش ہوئی تھی کہ جس سال وہ بچوں کو ختم کرتے تھے تو چونکہ فرون بہت ظلم کرتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر فرون اور اعلی فرون پہ کچھ عذاب نازل کی ان عذابوں کا ذکر ابھی شروع ہے بولک حسن اعلیٰ فرون اب اسی نہیں کہ ہم نے اعلی فرعون کو قہط سے آزمایا قہط سے پکڑا ان کی اوپر قہط کو مسلط کیا ان کی جو دیہاتی علاقے تھے جہاں پہ فصلیں اگتی تھی تو وہاں فصلیں نہیں اگ رہی تھی اور جو شہری علاقے تھے جہاں پہ میوے پل نقس میں نسل اور جو ان کے پھل اور میوے تھے وہ بھی بہت کم ہو گئے تو ان کے ضرورت کے لیے بھی پورے نہیں ہو رہے تھے اور تقریباً جس طرح یوسف علیہ السلام کے ٹائم میں سات سال تک ان پہ رہا تو ان پہ بھی سات سال کھانے پینے کی چیزوں کی کمی غلے کی کمی اور پھلوں کی کمی اللہ تعالیٰ نے ان پہ مسلط کی اللہ عذک کروں تاکہ یہ نصیحت حاصل کر سکے اللہ تعالیٰ جو بھی چیز بندی کے اوپر کبھی فراخی کی حالت لاتا ہے کبھی تنگی کی حالت لاتا ہیں تو ہر حالت میں آزماتا ہے تاکہ بندہ میری طرف رجوع کرے اور پچھلی آیات میں بھی یہ ذکر ہوا تھا کہ ہم نے کسی قوم کے اوپر عذاب نازل نہیں کیا لیکن اس سے پہلے باسا و درہ کون کو قحط کے ساتھ اور بیماریوں کے ساتھ مصیبتوں کے ساتھ ہم آزماتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے لیکن جن کے دلوں پہ کفل پڑ جاتے ہیں تالے پڑ جاتے ہیں تو وہ پھر سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی وہ منہ پھیر لیتے ہیں اور پھر یہاں تک کہ نبی سے بھی کہہ دیتے تھے کہ جو کچھ لانا ہے آپ وہ لے کے آئے اور ہم انتظار کر رہے ہیں ہم تیرا لینا خجارت من جیسے کئی قوموں نے کہا کہ ہمارے اوپر سے پتھر برسا کے دکھا دو تو ان پہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو پہلے ان کو عذاب دی تکلیف دی وہ یہ ہے کہ ان کے اوپر قحط سالی اور بارش کا نہ ہونا اور یہ حالات کر دیے کہ فصل اور میوے جو ہیں وہ کم ہو گئے فیضا جہ تو بس جب بھی آتا ان کے پاس کوئی اچھائی اور نیکی اچھے کام خوشحالی قالو لنا حاضری تو وہ کہتے یہ تو ہمارا حق ہے یہ تو ہمارے لیے ہے وہ تو سب ہم اگر پوچھتے ان کو, کو کوئی مصیبت برائی یا طی روبوسا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی نحوست سمجھتے وہ امم باہو اور جو ان کے ساتھ ہیں اللہ خبردار رہو ان نمتا رحم اللہ ان کی نحوست شمعی قسمت یہ اللہ کے یہاں ہے اللہ ہی جانتا ہے بولاکن اکثر رحم اللہ عالمون اور ان میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ نہیں جانتے پھر جس وقت اللہ تعالیٰ وہ تکلیف یا مصیبت یا عذاب ہٹا لیتے ہیں ان سے اور ان کو خوشحالی کا دور آتا ہے خوشی کا دور آتا تو کہتے ہیں یہ تو ہمارا حق ہے ہم اتنے اچھے ہیں اور مطلب کہ سب کا خیال رکھ رہے ہیں تو یہ تو ہمارے اچھے اعمال کی وجہ سے ہے جو اس اتنی فراخی ہو گئی یہ تو نہیں کہتے کہ اللہ نے ہمارے اوپر فراخ کر دی کہتے ہیں کہ ہمارا حق ہے ہم اتنی محنت کر رہے ہیں اور سب کا خیال رکھ رہے ہیں تو اسی وجہ سے یہ فراق ہی اور اگر کوئی مصیبت آتی تکلیف آتی جس طرح یہ کہت آ جاتا کوئی اور مصیبت آ جاتی یا بھی موسا کہ یہ ہو نہ ہو یہ موسا کی نحوت ہے نجولا. کہ اس کی وجہ سے یہ ہماری قومی موجود ہے تو اس کی اور جو اس کے ساتھی ہیں، جو ہمیں نہیں مانتے جو فیرون کو خدا نہیں مانتے تو ان کی نحوت کی وجہ سے یہ سارے عذاب اور وبال جو ہے ہمارے اوپر آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہے ہیں موسی السلام کی طرف سے اللہ خبردار ان کی نحوسط تو اللہ کے ہاں ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کے اندر کیا نحوست ہے اور تائر وہ اصل میں طائر پرندے کو کہتے ہیں تو یہ جب بھی کسی چیز کے بارے میں فال نکالتے تھے تو پرندے کو اڑاتے تھے اور اس کے اوپر مار کرتے تھے کہ یہ اب اڑانے کے بعد رائٹ پہ جا رہا ہے تو وہ کام اچھا ہوگا یا لیفٹ پہ جا رہا ہے تو وہ کام برا ہوگا تو اس سے وہ فال نکالتے تھے تو اس طریقے سے مطلب ہے کہ اس کو نحوست اور سعادت کی چیزیں وہ تھے اور یہ فالگیری اس طرح سے طرح طرح سے کرتے اور طائر کے معنی عذاب بھی ہے طائر کے ایک معنی عذاب بھی ہے کہ ان کی جو یہ جو فال نکالتے ہیں یہ جو سعادت اور نوست سمجھتے ہیں یہ جو قسمت سمجھتے ہیں یہ قسمت میں ایسے ہے یا اس کی قسمت خراب ہے تو یہ سب تو اللہ کے ہاں ہے اور عذاب بھی ان کا پھر اللہ کے ہاں ہے بالانک اکثر ہم لہم لیکن اکثر ان میں سے سمجھتے نہیں ہیں وہ اور انہوں نے کہا محمتا نبی من آیا کہ تو جو بھی نشانی جو بھی معجزہ لے کے آئے گا یہ تسہرانہ بہا تاکہ تو ان کے ذریعے ہمارے اوپر جادو کرے فمان الکاب مومنی تو ہم ایمان لانے والے اس پہ نہیں ہیں اتنے بلنٹ ہو گئے اتنے مطلب کہ دل ان کے سڑ گئے تھے اور ان کے اوپر تالے پڑ گئے تھے زنگ لگ گیا تھا کہ اب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ بہت مطلب کہ کرتب آپ نے دکھا دی بہت جادو دکھا دی اب جو بھی معجزہ مزید بھی آپ لے کے آئیں گے تو ہم تو ایمان لانے والے نہیں آپ کر کے جو بھی دکھانا چاہتے دکھا دیں لیکن ہم اس کو نہیں مانیں گے یعنی بالکل مطلب ہے کہ آپ کچھ بھی کریں ماننے والے ہم نہیں ہیں ایسے بھی ابھی بھی معاشرے میں ایسے لوگ ہیں کہ آپ ان کو دن کی کوئی بھی بات کہیں وہ اپنی من کی مانیں گے اپنی نفس کی پوجا کریں گے اور حق بات کو نہیں سمجھیں گے پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کیا اللہ یہ تو اب بہت ظلم کر رہے ہیں اور کوئی بھی بات حق بات نہیں آ رہے ہیں کہ ان کو مزید سزا دے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فیصل علیہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کے اوپر طوفان مسلط کیا بارشیں سات روز تک ایسی بارشیں رہی اور اولے پڑتے رہے کہ پورے گھر ان کے پانی سے بھر گئے سونے کے لیے جگہ نہیں رہی اور ہر جگہ پانی اور ان کے مقابلے میں جو بنی اسرائیل کے گھر تھے اس میں ایک قطرہ پانی بھی داخل نہ ہوتا تھا صرف جو فرونی اور آل فرون اور جو اس کے ماننے والے تھے فیرون کے پیروکار تھے تو ان کے گھروں میں اتنا پانی اور اتنی جالہ باری اور ساری چیزیں ہوئی کہ ان کے لیٹنے کے لیے جگہ نہیں رہی گھروں میں تو پھر یہ علیہ السلام کے پاس دوڑے دوڑے آئے کہ یہ عذاب ہم سے ہٹا دیں پھر اس کے بعد علیہ السلام کی دعا سے وہ طوفان ٹھل گیا پھر یہ اس کے بعد نفرمانی کرنے لگی علیہ السلام کا پھر انکار کرنے لگے جو عہد ہم سے کیا تھا کہ ظلم نہیں کریں گے اور بنی کو آپ کے ساتھ بھیجیں گے تو پھر وہی ظلم انہوں نے شروع کیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دوسرا عذاب ناز کیا دوسرا عذابیت وجرادا ان کے اوپر جو لوکسٹ ہوتے ہیں ہاپرز یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مسلط کی اتنی زیادہ تعداد میں ٹڈیاں آ گئی کہ وہ ان کے ہر چیز کو کھانے لگے فصلیں ساری کھا گئے درختوں کے پتے کھا گئے اور ساتھ ان کے جو گھروں کے دروازے ہیں وہ کھا گئے یہاں تک کہ جو ان کی کیلے ہیں دروازوں میں وہاں تک کھا گئے اور ان کے کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں رہی تو یہ پھر بہت زیادہ پریشان ہوئے پھر علیہ السلام کے پاس باگے باگے آئے اور کہ یہ عذاب ہم سے ہٹا دیجیے مصع علیہ السلام نے اپنے عصا کو ہلایا تو وہ ساری ٹھڈیا جو ہے وہاں سے چلے گئی اور اللہ تعالیٰ ایک عذاب کے بعد دوسرا عذاب وقفے وقفے کے ساتھ کبھی عذاب سات دن کے لیے رہتا تھا کبھی مہینے کے لیے رہتا تھا تو وہ عذاب ان کی اوپر جو ہے وہ آتے رہے پھر تیسرا عذاب اللہ نے ان کی اوپر نازل کیا وقم اللہ جو عذاب کمل کومل اس کو بھی کہتے ہیں جو کو بھی کہتے ہیں جو جسم میں بالوں وغیرہ میں پڑ جاتے ہیں اور کمل جو گیہوں کے ساتھ گن ہوتا ہے نا اس میں چھوٹی چھوٹی کیڑے جو گندم کے اندر جو پائے جاتے ہیں جو پورے گندم کو کہا جاتے ہیں تو اس کو بھی کمل کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالی نے وہ آزاد اتنے ان کے جسم میں جوئے پڑ گئی کہ وہ ان کو پورا کاٹ دیتے اور آئے ہوئے کہ ان کے بہو کے بالوں کو بھی اور سر کے بالوں کو بھی کھا گئے سارے گنجے ہو گئے عورت بھی ان کی گنجے ہو گئی کسی کے سر پہ بال نہیں رہے اتنا جو فرونی لوگ تھے اور ان کی بوؤں کو کہا گئے جہاں جہاں بال تھے اور جس میں ان کے سرنگ بنا دی تو یہ سو نہیں سکتے تھے تو وہاں مطلب کہ لیٹتے تھے تو ساری جو بھر جاتے تھے کانی پینے کی کوئی چیز کرتے تو اس میں بھی وہ جو ہے ہوا جاتی اور ان کی جو فصلیں تھی اس میں بھی یہ جو دیما کے گنج ہے وہ پڑ گیا تھا دس کلو گندم لے جاتے پسوانے کے لیے تو اس میں سے دو تین کلو گندے اور سارا وہ جو ہے وہ کھا جاتے تو یہ ایک اور عذاب اللہ تعالی نے ان کے اوپر جو ہے وہ نازل کیا اور پھر اور ایک عذاب دفا دے مینڈکوں کا عذاب کہ جو بھی کھانا پکاتے مینڈک جا کے اس میں چلانگ لگا لیتے اور وہ سارا کھانا مینڈکوں سے بھر جاتا جہاں بیٹھ جاتے اتنی زیادہ مینڈک ان کے قریب آ جاتے کہ وہ پورے ارد گرد سونے کے لیے لیٹ تھے تو سارے سائڈ سے ان کے اوپر مینڈک چڑھ جاتے ہیں اور وہ سارے جو ہے اس طریقے سے تو وہ کروٹ بھی نہیں بدل سکتے تھے تو اتنے تکلیف میں ہو گئے ایسے کہ ہر چیز کھانے کے لیے کچھ نکال دیا سالہ نکال دیا اس میں مینڈک پڑ گئے اب کا ہے کہاں تو اس سے بہت پریشان ہوئے تو پھر علیہ السلام کے پاس گئے اور کہ یہ عذاب ہٹا دو تو وہ عذاب بھی ہٹا دے وہ دمن اور پھر اس کے بعد خون کا عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر خون کا عذاب جو بھی کھانا پکاتے وہ پورا خون اور ہو جاتا جو بھی مطلب کہ پانی نکالتی کنویں سے پانی نکالتی کوئے میں دیکھتا تھا صاف پانی چشمے میں صاف پانی ہوتا تھا جب یہ نکالتے تھے تو وہ پورا خون ہو جاتا دریا نیل پورا خون و خون ہو گیا تو پینے کے لیے یہ پیاسے ہو گئے اتنے پیاسے ہو گئے کہ بنی اسرائیل کے گھروں والوں کے پاس جاتا ان کو یہ کوئی عذاب نہیں لگتا تھا صرف فروہیوں کو یہ سارے عذاب لگتے تھے تو وہ ان کے پاس جاتے کہ تھوڑا پانی پلا دو تو وہ اپنے گھر سے برتن میں پانی اٹھا کے جب ان کو دیتے ان کے ہاتھ میں جب تک رہتا وہ پانی ہی رہتا جو ہی ان کو دیا جاتا تو وہ خون ہو جاتا پھر یہاں تک انہوں نے کہا کہ اپنی منہ میں پانی ڈال کے وہ ہمارے منہ میں کلی کر کے وہ ہمارے منہ میں پھینکو تو وہ پانی بھی جب ڈالتے تو ان کی منہ میں پانی ہوتا ان کے منہ تک جاتا تو وہ بھی خون ہو جاتا تو اتنے زیادہ مطلب ہے کہ پریشان ہوئے اور پھر آیات مفصلات یہ سارے کھلے معاجزے تھے موسیٰ علیہ السلام کے اور مفصلات سے یہ بھی ہے کہ وقفے وقت حصے آنے والے معجزے تو فاصلے کے ساتھ آنے والے بھی اور مفصل جس طرح تفصیل سے بیان کی جاتی ہے تو کھلے معاجزی بھی تھے اور ساتھ ساتھ وقفے وقفے سے آنے والے بھی لیکن جن کی قسمت ہدایت نہیں ہوتی تک فس ان سب نے پھر تقبر کیا قوم و مجرمین اور یہ تھے ہی مجرم قوم یہ ماننے والے نہیں تھے جرم پہ جرم کرتے جا رہے تھے اللہ کی ایک نشانی کو بھی ماننے والے نہیں تھے اور انہوں نے تکبر کیا تکبر حق بات کا انکار اور دوسروں کو حقیر سمجھنا ان دو چیزوں کو تکبر کہا جاتا ہے نبی وسلم سے پوچھا گیا کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اچھا کپڑا پہنے اچھا لباس پہنے اچھا جوتا پہنے تو کیا یہ بھی تکبر میں آتے نبی کریم نے نہیں جو نعمت اللہ نے دی ہوئی ہے وہ بندے پہ ظاہر بھی ہونی چاہیے تکبر یہ ہے کہ بندہ دوسروں کو حقیر سمجھے اپنے مقابلے میں جیسے فرونی بنی سعید کو حقیر سمجھتے اور ساتھ ساتھ حق بات کو نہ ماننا حق بات آپ کو پتہ چل بھی جائے کہ یہ چیز حق ہے لیکن اس کو نہ ماننا اور اس کا انکار کرنا تو اس کو تکبر اور یہ بے شک بڑے مجرم قوم تھے کالے مریضوں اور جس وقت بھی ان کے اوپر کوئی عذاب آتا کوئی مصیبت آتی کالو تو کہتے یا موسد ربک کہ یہ موسا اپنے رب سے دعا کیجئے بے ماں آہدک جو آپ کا اور رب کا عہد ہے وعدہ ہے اس کے مطابق لائن کہ اگر تو ہم سے یہ مصیبت ہٹا دے کا شف نہ ہم ضرور بزرور آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے ولن بنی اسرائیل اور تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی بھیج دیں گے اب یہ جو بھی عذاب جس بھی صورت میں آتا تو اس وقت یہ سارے فلمو علیہ السلام کے پاس دوڑے دوڑے آتے کہ یہ عذاب ہم سے ہٹا دے اور ساتھ وعدہ بھی کر دیتے تھے کہ اگر یہ عذاب اس دفعہ ہٹ گیا اب کی بار یہ عذاب ہم سے گیا یہ جیسے پچھلے سارے مدعے کے عذابوں کا ذکر ہوا خون کا اور مینکوں کا اور جووں کا اور سارے جو عذاب ان کے اوپر آئے اگر اس دفعہ یہ عذاب ٹلا اور یہ عذاب ہٹا تو ہم ضرور بھی ضرور آپ کو ماننے والے بن جائیں گے آپ اور آپ کے ربی مان جائیں گے اور یہ جو بن اسرائیل کو ہم نے غلام بنایا ہوا ہے جو آپ کی قوم کے لوگ ہیں ان کو بھی آپ کے ساتھ بھیجیں گے اور رجس کے رجس کے معنی تعاون بھی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان ساری عذابوں کے بعد ان پہ ایک اور عذاب تعاون کا پلیغ کا عذاب بھی ان کے اوپر نازل کیا پورے جسم میں چیچک کے وہ داغ پڑ گئے اور ساتھ ساتھ جو ہے پلیغ ان کو ہو گیا تو تب بھی باگے باغے اور ستر ہزار لوگ ان کے جو ہے مر گئے تھے اس رجز میں تو یہ سب پھر مصلام کے پاس آئے کہ ہم ایمان بھی لائیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کریں گے آپ ان کو جہاں لے جانا چاہیں لے جائیں فلم رج بس جس وقت ہم نے ان سے رج عذاب تکلیفیں ہٹا دی الا اجل اس مدت تک جو کہ مقرر تھا یعنی جب تک ان کو سزا دینے تھی عذاب دینے تھا وہ مدت جب ان کی مقرر ختم ہوئی تو اللہ تعالی نے ان سے وہ عذاب جو ہیں وہ ہٹا دیے اضاحم یعنی تو پھر یہ عہد شک نہیں کرنے لگے جو وعدہ مصلی اسلام کے ساتھ کیا تھا کہ بنی سعید کو بھی چھوڑیں گے ایمان بھی لے آئیں گے تو وعدہ توڑ جاتے جب بھی عذاب ان سے ہٹا دیا جاتا پھر واپس اپنے ڈگر پہ آ جاتے اور وعدے کو توڑ دیتے بن تقم نہ بس ہم نے پھر ان سے انتقام لیا فرق نہ ہوں فلیم میں بس غرق کیا ہم نے ان کو سمندر میں بہن نہ ہوں قدرہ بے آیات نہ کیونکہ بے شک انہوں نے ہماری آیات کو جتلایا وہ قانو انہا غافری اور یہ اللہ کی آیات سے غفلت برتنے والے تھے بہت ہی غافل لوگ تھے اور اللہ کے حیات سے غفلت برتنے والے تھے پھر جو ہی مطلب کہ سارے عذاب اتنے عذاب آنے کے بعد اتنے وارننگز آنے کے بعد بھی انہوں نے وہی ظلم و ستم کا بازار گرم رکھا اور علیہ السلام کی قوم پہ ظلم کرتے رہے تو ان کا صبر بھی جواب دینے لگا تو پھر اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام سے کہا کہ اپنے اور اپنے قوم کو جو ہے لے کے چلو اور سمندر پار کرو بحیرہ کلزم جو تھا سی جو وہاں پہ ہے تو اس کو پار کر کے آپ کو امن ہو جائے گا اور یہ لوگ جو ہے وہ غرق ہو جائے گی صورتحال میں پوری تفصیل ہے پھر اگلی حیات میں بھی پھر آ جائے گی کہ کس طرح پھر فیرونی جو ہے وہ غرق ہوئے مو صحیح السلام نے اپنا آسا مارا اس سمندر نے بارہ راستے ان کے بارہ کبھی لے دیے بارہ راستے دے دیے دی. تو وہ تو اس میں سے خشکی پہ چلے گئے لیکن وہ وہ بھی کامنٹ کیجیے کہ جس وقت یہ فیرونی لشکر پیچھے تھا تو وہ کہنے لگے کہ نہ لمود رکول یہ تو آپ نے ہمیں اور مصیبت میں ڈال دیا سب اکٹھے ہو گئے اور وہ جو ہے اب تو ہم ان کے ہاتھ میں آ رہے ہیں اور آگے سمندر ہے اور پیچھے وہ لج ہے تو لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب بیچ میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو سمندر کو حکم دیا کہ دوبارہ واپس اپنی جگہ پہ آ جاؤ اس وقت فرون نے جب اپنے موت کو دیکھا موت کا فرشتہ دیکھا امن تو ربی موسا و ہارون میں ابھی ایمان لاتا ہوں موسا اور ہارون کے رب لیکن وہ تو غرغرہ موت جب شروع ہو جاتا ہے تو وہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دریا میں سمندر میں غرق کر دیا اور اس کی قوم کو بیان نہ ہم قدم بے آیات کیونکہ یہ جٹلاتی تھی ہماری آیات کو وہ قانون غافلین اور جتنے بھی نگائے کسی سے بھی انہوں نے تنبی حاصل نہیں کی اور یہ غفلت میں پڑ رہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت سے نکال دیں جو بھی قرآن کے احکام ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں اس پہ عمل کرنے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کے ہمیں توفیق نصیح ہو ابھی مزید اس کے واقعات چلتے رہیں گے چلو دیکھیں ہاں ٹھیک ہے کوئی بھی اٹھا دیں is it the صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ میں تم کو دنیا اور آخرت کے بہترین اخلاق بتاؤں صحابہ رضی علم نے از کیا ضرور ارشاد فرمائیں حضور صلی اللہ علیہ ول وسلم نے ارشاد فرمایا جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کرو جو تمہیں اپنی آکا سے محروم رکھے اس کو آگاہ کرو جو تم سے تعلقات توڑے اس سے صلہح رہی کرو حضرت علی رضی العنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور اقدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اولین اور آہرین کے بہترین اخلاق بتاؤں میں نے عرض کیا ضرور ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تمہیں اپنی اقاص سے محروم رکھے اس کو عطا کرو جو تم تو ظلم کرے اس کو معاف کرو اور جو تم سے اقراب کے تعلقات توڑے اس کے ساتھ تعلقات جوڑو حضرت ابوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں تمہیں دنیا اور آثرت کے بہترین اطلاق بتاؤں پھر یہی تین چیزیں ارشاد فرمائیں اور بھی مقرد صابۂ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے یہ مضمون ذکر کیا گیا حضرت ابو ریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آدمی خالص ایمان تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک یہ کام نہ کرے کہ اپنے سے تعلق توڑنے والوں کے ساتھ تعلقات جوڑا کرے اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو معاف کیا کرے اپنے کو گالیاں دینے والے کو بخش دیا کرے اور جو اپنے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرے ایک حدیث میں ہے کہ ہر گناہ کی سزا اللہ تعالی جل شاہ نو آخرت پر موخر فرما دیتے ہیں لیکن والدین کی نافرمانی کی سزا کو بہت جلد دنیا میں دے دیتے ہیں بہت سی احادیث میں یہ مضمون بھی ہے کہ حقت اعلی شاہ نامت کے دن رحم رابط کو زبان عطا فرمائیں گے وہ عرش ماللہ کو پکڑ کر درخواست کرتا رہے گا کہ یا اللہ جس نے مجھے ملایا تو اس کو ملا اور جس نے مجھے قطع کیا تو اس کو قطع کر بہت سی احادیث میں کہ اللہ ہیں کہ حق اعلیٰ شاہ نور فرماتے ہیں کہ رحم اللہ تعالیٰ کے پاک نام رحمان سے نکلا گیا ہے جو اس کو ملائے گا رحمان اس کو ملائے گا جو اس کو قطع کرے گا رحمان اس کو قطع کرے گا ایک حدیث میں ہے کہ اس قوم پر رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا ہو ایک حدیث میں ہے کہ ہر پن شمبا کو اللہ جل شاہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں قطع رحمی کرنے والے کا کوئی قبول نہیں جتنے بھی رشتے دار ہیں ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں کیونکہ جفر صادق نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے قرآن میں چار جگہ ان پہ لعنت پائی ہے کہ جو لوگ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قتل کرتے ہیں تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے تو کو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی بھی اچھا اچھائی کر سکتے ہیں عموماً رشتہ داروں کی طرف سے برائی ہو جاتی ہے اور وہ آپ کو تنگ کرتے ہیں ٹیکس بھی کرتے ہیں ایکسٹرا ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں اور پھر مانتی بھی نہیں احسان بھی نہیں مانتی بہت ساری چیزیں بلکہ احمد اللہ صاحب نے جو یہاں تک کہا تھا کہ اس کو اپنے رشتے کو اپنے ران کا گوشت نکال کے ران کا اور اس کو قیمہ بنا کے کباب بنا کے ان کو کھلا تو تب بھی کہ یہ کیا ہے اس میں نمک تیز تھا یا مرچی یا کچھ تو تب بھی وہ نہیں مانیں لیکن جو ہمیں حکم ہے وہ یہ ہے کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت ہیں اور ایک حدیثمت یہاں تک آیا کہ اس سے عمر میں برکت ہو جاتی بندی کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو اگر عمر میں برکت چاہیے ساری چیزیں تو مدے کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق وہ تھوڑے تعلق لیکن آپ لوگ ان کے ساتھ تعلق جو ہے وہ درود درست پڑھیں